بسم الله ان من الشنطور الجويني بسم الله الرحمن الرحيم و عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سور عاديات تیس بارک کی سورتوں میں سے ایک حیرت سے پہلے نظر ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو گیارہ آیاتیں چالیس کریمات اور ایک سو ترسٹھ فروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ آخر انسان کو اس چیز نے اس کے آخرت اور آخرت کے حساب اور کتاب سے غافل کر رکھا ہے اور یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاق پستی کی طرف گرتے ہوئے انسان کے سامنے اس انسان کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کے عقل فام اور فراست رکھنے والے خیوان کا تذکرہ کیا ہے اور وہ خیوان گھوڑا ہے جب مالک اس کا बहुत بہت خیال رکھتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کی دی ہوئی رضب میں سے گھاس وغیرہ کی صورت میں یا بندہ وغیرہ کی صورت میں اس کو پہلاتے ہیں اور اس کو اللہ کی دی ہوئی پانی میں سے پہلاتا ہے تھوڑا بہت اس کا خیال کرتا ہے تو وہ عقل کامل رکھنے والا عقل کامل نہ رکھنے والا جو حیوان ہے گوڑا ہے اونٹ ہے ضرورت کے وقت اور اپنے مالک کی خواہش کے تکمیل کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا بے آرام رکھتی ہے اور اپنے مالک کو لیے جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک وہ پہنچا کے رہتی ہے چاہے وہ سفر کا مقصد ہو یا پھر جنگ کے دورانیے میں دشمنوں کو مغلوب کرنا کرنا جا رہا ہو تو یہ گوڑا جس کے مالک نے اس پر بہت ہی محدود احسان है। رکھا ہے لیکن یہ رات دن گرمی اور سردی اور سختی अपने بغیر اپنے مالک کے اس خواہش کی تکمیل کے لیے خود کو تکلیفوں میں ڈالے رکھتی ہے اور ہامتا کاپتا دوڑتا اور چنگاریاں اڑاتا ہوا یہ اپنے مالک کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا کے رہتی ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ جنگ کے دورانی میں یہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے کہ اگر دشمن اس کے مالک کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لاپی مارتی ہے اس کو ایک طرف وفاداری کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف بے انتہا احسانات اور شکر ش... اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کامل عطا فرمانے کے باوجود اور اس ساری دنیا کو اسی کی خدمت میں لگانے کے باوجود اس انسان کا رویہ ہے اور اس کے اخذافی معیار ہے کہ یہ اپنے خالق اور مالک اور ملمی حقیقی ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا کہ جن امان پر عمل پیرا ہو کر اس نے اپنا ہی فائدہ کمانا ہے اور ان کے ان امان کے ساتھ ان کے اللہ کے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے کہ یہ وہ کام کریں گے اللہ کا فائدہ ہوگا اور اگر انہوں نے بننے کام نہ کیے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا وہ تو بنی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ بندے تو ان حیوانوں سے لے گزرے ہیں جو اپنے مالک کے مشکل میں تو کام آتے ہیں ان کے ہر حکم کے تعمیل کے لیے خود کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں لیکن یہ خود کو تھوڑے سے تکلیف میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے مالک کے حکموں کے تعمیل اور تکمیل کرے بائی تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں ربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے ان دوڑ لگانے والے گھوڑوں کے جو دوڑتے ہیں زبحہ پنکھارے مارتے ہوئے تیز رفتار گھوڑے کے سینے سے آواز نکلتی ہے اس آواز کو زبح کہا جاتا ہے آدیات یہ صفت ہے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کے سلموریات قدخہ پھر ان گوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتی ہے ادہن تاپ مار کے یعنی جب وہ زور سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتی ہے تو ان کے وہ پاؤں زمین پہ رکھنے کی وجہ سے جب پتروں پر پڑتی ہے تو ان سے آگ نکلتی ہے چنگاریاں اسے اڑتی ہے اور اس کا مشاہدہ بالخصوص رات کے وقت کیا جاتا ہے اس لیے کہ عموماً دشمنوں پر رات ہی کے وقت حملہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و وطدہ کا شاخ ہے فل مرغی غبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غارت کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت اہل آپ کا فائدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے اور صبح سویرے اچانک اس بستی پر ٹوٹ پڑ دیتے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو دیکھ دیکھنے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے اللہ سباروں کو تعالیٰ فرماتے ہیں وسط ندی ہی جمع پھر وہ بڑا جا گستی ہے دشمن کے لشکر کے درمیان ان نل انسان بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ ہے بہت بڑا نا ہے یہ ہے وہ بات جس پر ان گوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پنکھارے مارتے اور چنگاریاں جاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں تاجر اس پر ہوتا ہے کہ یہ انسان اخل کامل اور شعوری اکمل رکھتے ہوئے یہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتا یہ تو گویا ان حیوانات سے بے گزرا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انزاری کا شہید اور بے یہ انسان خود اس بات پر گواہ بھی ہے یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے اس کے اعمال اس پر گواہ ہے اور بہت سے نا فرمان انسان خود اپنے زبان سے اعلان یا ناشقی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کے کی نزدیک خدا اور اللہ سرے سے ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں تو پھر اس اللہ کی شکر گزاری اور اس اللہ کے بڑائی کا اعتراف ایسا اللہ تبارک کو تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے اس نافرمانی پر خود گواہ ہے وَإنّهُ لحب اور شک یہ انسان مال کے محبت میں بہت سخت ہے یعنی بہت بری طرح مبتلا ہے خیر کے معنی ہے مال کی محبت عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بنائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مال اور دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سرائے بکار کے آیت نمبر ایک اسی میں خیر بمانہ دولت کے استعمال ہوا ہے یہ بات کدام کے موقع اور محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال اور دولت کے معنی میں اس آیات مبارکہ کے سیاب اور سباق سے خود ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال اور دولت کے معنی میں ہے نہ کہ بلائی اور نیکی کے معنی میں کیونکہ جو انسان اپنے رب کا نا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنے ناشکری پر شہادت دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکے اور بلائی کی محبت میں بہت سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے احلۂ یعلم کیا پس وہ انسان یہ نہیں جانتا اذا ایز ما فل قبور جب قبروں میں مدفون لوگوں کو باہر نکالا جائے گا انہیں قبریں اکھاڑ دی جائے گی اور مرے ہوئے انسان یہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوئے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور صرف یہ اٹھانا ہی مقصود نہیں بلکہ بہت سے لمافی سدور جو کچھ ان کے سینوں میں مخی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی برامت کر کے ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی یعنی دنوں میں جو ارادے اور نیتیں جو احراض اور مقاصد جو خیالات اور افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات چکے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچائی کو الگ اور برائی کو الگ کر کے چھوٹ دیا جائے گا بلخاج دیگر فیصلہ صرف ظاہر ہی کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے حامر کیا کچھ کیا بلکہ دلوں میں چپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام انسان نے کیے وہ کس نیت اور کس حالت سے کیے اس پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی اور مکمل انصاف اللہ کی عدالت کے سوا کہیں اور نہیں ہو سکتا دنیا کے جتنے قوانین بھی ہیں ان میں بھی اصولی حیثیت سے یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ کسی شخص کے مہر ظاہری فیل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فیل کیا ہے لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے جس سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ظاہری فیل کے پیچھے جو باطنی محرکات کا فرماتے ان کی بھی جانچ پڑتال کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحکے اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی پھر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ فیصلہ معذ اللہ کے اس علم کے بنا پر نہیں ہوگا یہ وہ دلوں کی ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیتن سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا इसलिए لیے خود سے لماف سدور کے جملے استعمال کیے گئے ہیں اور تحصیل کے مانے ہیں کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے مثلاً جل کا اتار کر اس کے اندر سے مغز نکالنا اور مختلف قسم کی چیزوں کو چاند کر ایک دوسرے سے الگ کر دینا اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس لیے کہ ان نور بہم بے شک ان کا رب ان کے بارے یوم اس دن لقبیر خوب باخبر ہوگا اس کو خوب معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کون سا شخص کن امان کی بنیاد پر کس بدلے کے مستحف ہے سزا کے یا جزا کے آخر الحمدللہ رب العالمین